وصن الرحمن و رحمۃ الحمد اللہ محمد الحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سہباد او اور باقی تمام سامعین خارن گرام وقت وسلمت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درست نمبر 350 سو 58 اور ہے اچھا دعوت دعوت میں سے مجموعی روز 350 اور دعا صبیہ کا جو ہے نمبر 58 ہے 55 ہے اور اس میں جو دعا اچھا کا پیراگراف نمبر 12 جو ہے عاموں کے مبارکانہ تک پہنچانے کی کوشش ہوگا جو کہ مختصر پیراگراف ہے یعنی پیراگراف نمبر بارہ یعنی بارہویں اللہ هم. چونکہ اس میں چودہ اللہمہ ہیں اور اللہ عمل کے لیے میں نے ایک پیراگراف کا نمبر دے دیا تو یہ بارہویں اللّہ پیراگراف یہ ہے اللّہ جل حواتی معمال نہ رضوانک اللّہ جل حواتی معمالینہ رضوانک اس مختصر دعا کی تھوڑی توضیع آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو اس میں اللّہ یعنی اے اللہ پروار معنی اس معنی میں اللہ عم جال یعنی اجال, اجال مذکر امر حاضر معروف ہیں اس کے معنی قرار دو بنا دو پیدا کر مقرر کر دیں ڈال دیں رکھ دیں یہ سارے معنی ہیں اس اجال کا امر کے سیغی جی اصف علی جالیہ جل جلَََََََََََََََََ سے ہیں اس مذری معنی, معنی بنانا پیدا کرنا مقرر کرنا گمان کرنا رکھنا ڈالنا قرار دینا یہ سب معنی آیا ہے کتاب القاموس و نامی لغت کی کتاب میں یہ سارے معنی لکھا ہے تو اللہ جل یعنی اے اللہ تو قرار دے اللہ میں اللہ پرور دگارا تو قرار دے جی تو بنا دے تو قرار دے یہ م... تو مقرر کر دے خواتیم مالینہ خواتین جو ہے ختم و خاتمن جمع خواتین ہے اس کے معنی مہر مہر کرنے کا آلہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے ختم یختم ختم مہر لگانا خواتین کا ایک معنی انجام نتیجہ نمجھے اور خیر یہ سارے معنی آیا ہیں اخیر ساری اخیر جنا آخر کے معنی میں آخیر، المنجد نام الاقوامی یہ معنی خواتین انجام نتیجہ آخر کے معنی ہے، المنجد نام الاقوام میں خطام کے معنی جو ہے انتہا آخر آخر جو ہے خاتمہ پچھلا حصہ اختتام لاسٹ یہ سارے معنی ہے کہ القاموس جدید میں تو اللہ میں چل خواتی مالینہ اے اللہ تو غرا دے خواتین یعنی اختتام کو انجام کو یعنی خواتین انجام آ مالینہ آمال آ معمال الگ لفظ ہے نا الگ لفظ ہے نا ضمیر ہے ہمارے کے معنی میں ہے ہاں جی آ جو ہے جامع ہے اس کے محرد امل ہے عمل ان کے معنی فعل کام اقدام کاروائی مشغلہ کاروار محنت کاری ورک مومنٹ یہ سالے معنیٰ کیا ہے اور نہ یعنی ہمارے کے معنی میں ضمیر متقلی غیر مجرور ضرور متصل ہے خواتمہ ما مالی نینی. ہمارے کام ہمارے اقدام ہماری محنت کاری یہ معنی بن جائے گا اللہ مجل خواتی معلنہ ما اے اللہ پرور تو قرار دے ہمارے کاموں کی انجام ہمارے کاموں کا اختتام اے تو قرار دے کیا قرار دے رضوان کا رضوان جو ہے فل رضی ارضا رضاََََََََََََ و رضاء و رضوان و تن یہ سب اس پہ مہتر ہے فل رضعى ارضا سے رضامن ہونا اس کے معنی مان لینا قبول کرنا قناعت کرنا یہ سارے معنی ہے. و رضوان ان مرزات ان یہ تینوں مظہر ہیں مرزات محرمی میں اس کے معنی خوشنودی حاصل مظہر سمجھو پسندیدگی رضامندی قناعت تو یہاں دعا میں جو ہے رضوان میں رضان رضوان جو ہے خوشنعدی رضامندی مناسب ہے یہاں پر یہ معنی اور یہ معنی کتاب القاموس جدید میں ہاں جی ان الفاظ کے یہ معنی کے لکھا جہاں سے میں نقل کیا ہے تو ترجمہ کیا ہو جائے گا اللہ الخواتیم اعمال اعمالنا رضوانک یعنی اے اللہ پروردگار ہمارے تمام کاموں کے انجام کو ہاں جی بھی جمع اعمال بھی جمع لہذا ہمارے تمام کاموں کے انجام کو اپنی سرا پا دی و رضا مندی قرار دے یہ معنی ہو جائے گا بندہ نے جو تجمہ کیا ہے مجھے جو تجمہ سوچنا ہے اس بات کا یہ ہے کہ بھائی اللہ پروردگار اللہ ہمارے تمام کاموں کے انجام کو اپنی سرا پا دی و رضا مندی قرار دے یعنی جب ہم تیرے کوئی نماز پڑھیں کوئی عبادت کریں کوئی خدمت حلق کوئی حج کریں کوئی بھی نیک عمل کریں تو ان سب کا انجام جو ہے یہ تری رضا ہو یہ سب کام کرنے کا مقصد ہدف مشن اور آخری تیری رضا مندی کی شکل میں ہمیں ملے تھی جی تیری رضا اور رضامندی کی شکل میں ہمیں ملے تو یقیناً جو ہے یہ ہمارے فائدہ مند ہوگا اللہ کی خوش ندی کی صورت میں ہمیں ملے تو ہمارے لیے سمجھو ہماری دعا عمل بادل قبول ہو گیا ورنہ ہم نیک عمل کریں اللہ اسے ناراض ہو سے اور آپ کے عمل اللہ کی رضا مندی کے سبب نہ بنے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے یہ دوا نہایت ضروری ہے تو اللہ سے خورشی عالم نہیں ہوں تجمہ کسی برات کو علامہ چالخواتین اعمال نے رضوا نے کا کہ پرور تیری خوشنودی کے ساتھ ہمارے اعمال کو اختتام فرما تیرے خوش تیری خوشنودی کے ساتھ ہمارے اعمال کا اختتام فرما۔ ہلو مشین یوں تجمہ لکھا ہے پروردگار ہمارے انجام ہائے اعمال کو ہمارے انجام ہائے اعمال کو اپنی شراپ خشنودی بنا دے ہمارے انجام ہائے اعمال کو اپنی سراپ خشنودی بنا دے تو تو جی ان دونوں حضرات نے لفظ اعمال کا ترجمہ نہیں کیا لفظ اعمال کا ترجمہ جو ہے انجام ہائے اعمال لفظ اعمال کو عمل کو عمل ہی رکھا ہے عمل جب کہ عربی لفظ ہے ہاں جی تو اس کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا ترجمہ جو ہے عمل کے کام اقدام کاروائی مشغلہ کاروبار محنت کاری یہ سارے معنی،, معنی تھے فیل تو انہوں نے ان معنی میں سے کوئی بھی نہیں کیا لفظ کے کو عمل ہی رکھا تو اس دعا کا مطلب جو ہے اللّہ الخاوتی محمد نے رضوانکھ اس دعا کا مطلب یہ کہ اے اللہ ہم جو بھی عبادت و بندگی اور نیک عمل بجا لاتے ہیں وہ سب تیرے رضا و خوشنودی کا سبب بنے اور وسیلہ قرار پائیں خوشن جی کا اور ہماری عبادات جو ہیں عبادات و نیک کاموں سے تو راضی ہو اور تو ہماری عبادات و اعمال کو قبول فرمائے اور جو جوں ہم اعمال و عبادات بجا لاتے جائیں تو قبول فرماتے جائیں اور ہماری کوئی عمل و عبادت تیری درگاہ اقدس سے رد نہ ہو اور ہمارا عمل و عبادت میں ریا و شرک بتت وغیرہ شامل ہو کر تیری غذب و نارضگی کے موجب نہ بنے بلکہ ہماری ہر عمل تیری رضا و خوش کے حصول کے لیے ہو اور تو ہمارے اعمال کو قبول فرماتے ہوئے ہم سے راضی و خوشنوت ہوں یہ دعا کا مطلب یہ ہے یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے علامہ چل خواتین ہمارا رضوا نہ کر تو اس دعا کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ خدا نخوستہ کیونکہ دعا یہ کہے اللہ ہمارے تمام اعمال عبادتوں کے انجام تیرے خوشنودی کو قرار دے تیرے زمندی قرار دے دے تو اس کی اہمیت اس وجہ سے اس دعا کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ خدا نخستہ اگر ہمارے اعمال کو اللہ قبول نہ فرمائیں اور اس ذات کے رضامندی کا باعث سے نہ ہو تو جوں جوں جو ہے آپ عمل کرتے جائیں گے اللہ سے نزدیک ہونے کی بجائے دور ہوتے جائیں گے اور اللہ کے رحمت و شفقت سے محرومی کا سبب بن جائے گا لہذا دعا کو کمال اخلاص اور عجیزی سے کرتے رہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی رہیں اور ہماری اعمال اس کی خوشنودی کا مجب بن جائیں ہاں جی نہ کہہار و کا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے ہاں جی اس عظیم دعا کو قبول کریں اور اس جیسے دوسری تمام دعاؤں کو بھی قبول کریں اور ہماری مغفرت کا سامان پیدا کریں آمین رب العلم